پیش خدمت ہے جہاد فی سبیل اللہ پر اعتراضات کا ان میں جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحم اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان بعض لوگ یہ سوال مجاہدین سے کرتے ہیں کہ پاکستان میں آپ لوگ غیر مسلموں کو کیوں قتل کرتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی غیر مسلم کا مال چینا یا جس نے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا یا جس نے کسی مسلم کو نا قطر کیا تو قیامت کے دن اس غیر مسلم کی طرف سے میں انتقام لوں گا اس سوال کے حوالے سے آپ کیا کہنا پسند کریں گے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال جہاں سے بھی نقل کیے ہیں یا نقل کرتے ہیں تو ان سوالات میں عموماً الفاظ بہت رد و بدل کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں اور ان میں بہت ہیر پھیر کی گئی ہے جیسا کہ اس میں ہے کہ جس نے کسی غیر مسلم کا مال چھینا یا جس نے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مطلقن کسی بھی غیر مسلم کو کسی بھی قسم کا جانی یا مالی نقصان پہنچانا صحیح نہیں تو پھر تو یہ ایک یقینی بات ہے کہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک ہم سب گناہ گار ہوئے من ذالک کیونکہ اب تک امت میں جتنا بھی جہاد ہوا ہے اس میں غیر مسلم قتل بھی ہوئے ہیں ان کا مال بھی لیا گیا ہے ان کی عورتیں بھی لی گئی ہیں تو یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کی اقسام ہیں ایک غیر مسلم زمی ہوتا ہے اور ایک غیر مسلم وہ ہوتا ہے جسے حروی کہتے ہیں اس کا مال اس کا خون آپ کے لیے جائز ہوتا ہے لیکن جب یہی غیر مسلم زمی ہو جائے یا مستامن ہو جائے یا معاہد ہو جائے یہ تین اقسام ہیں زمی مستامن معاہد تو ان تینوں قسم کے غیر مسلموں کی جان اور ان کا مال آپ کے لیے ناجائز ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں مقصودی بات کی طرف ان غیر مسلموں کی طرف جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں تو اس میں ایک بات یہ سمجھے کہ ذمہ یعنی امن کی ضمانت مسلمانوں کی طرف سے ہوتی ہے ذمہ اسلام کی طرف سے اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے یعنی اسلامی مملکت میں رہیں گے اور اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اب ہمارے حکمرانوں اور حکومت کا حال تو آپ کے سامنے ہی ہے آپ دیکھیں پاکستان میں رہنے والے غیر مسلموں کو اسلامی اصولوں کے مطابق امن نہیں دیا گیا میں نے کل ہی آپ کے سامنے آئین کا وہ مادہ پیش کیا تھا کہ جس کے مطابق غیر مسلموں سے ٹیکس لینے پر پابندی ہے اس پابندی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں مکمل ٹیکس کی چھوٹ حاصل ہے بلکہ اس بنیاد پر کہ وہ کافر ہے ان سے ٹیکس لینے پر پابندی ہے یعنی کہ جزیے پر پابندی ہے پھر انہیں اس بات کی مکمل اجازت حاصل ہے کہ وہ اپنی دعوت و تبلیغ کریں ان کے اپنے ریڈیو ہیں جس پر وہ اپنی دعوت چلاتے ہیں انہیں ہر جگہ اپنے استعمال کی اجازت ہے انہیں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ جہاں چاہے کریسا بنائے گرجا بنائے جیسا کہ پشاور میں بنا دو ہزار سات دو ہزار کے دوران بنائے گئے تو میرا مقصد یہ کہ اسے اس ذمہ نہیں کہتے یہ اسلامی ذمہ نہیں ہے تو جب یہ اسلامی ذمہ نہیں ہے تو یہاں غیر مسلم اپنی اصل حالت پر ہی باقی رہا اور ہمارے لیے اس کا قتل اور اس کا مال جائز رہا ہاں البتہ اس میں ایک صورت اور بھی ہے اور وہ صورت یہ ہے اگر کسی دارالحرب میں مسلمان اور کافر ایک ساتھ رہتے ہوں تو ان کے ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے درمیان ایک فعلی معاہدہ ہوتا ہے اور یہ فعلی معاہدہ قولی نہیں ہوتا تحریری نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک عملی معاہدہ ہوتا ہے اور اس میں ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہا جاتا یہ معاہدہ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے ارشاد السانی میں اور فت الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے پھر یہ بات کہ یہ معاہدہ ان کے مابین کتنے عرصے تک رہتا ہے تو جب تک ان کے درمیان استخاب اور مصاحبات ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوں تو اس وقت تک ان کے درمیان یہ معاہدہ باقی رہتا ہے لیکن ان میں سے جو لوگ میدان جنگ میں اتر اور حکومت کے خلاف اعلان جنگ کریں تو وہ لوگ مساخبت سے نکل جائیں گے تو ان کے بارے میں یہ پابندی نہیں کہ ان کے ساتھ اس فعلی معاہدے کی پاسداری کی جائے تو اس طرح ان کے حق میں اس کی وفاداری لازم نہیں ہوتی البتہ یہاں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ ہم نے شری مسئلہ بیان کیا ہے اس مسئلے کے باوجود ہم نے غیر مسلموں کے بارے میں ابھی تک یہ نہیں کہا کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں ہم ان سب کو قتل کریں گے نہیں بلکہ ہم صرف اسی غیر مسلم کو قتل کرتے ہیں جو ہمارے دین میں تعان کرے جو ہمارے پیغمبر کو یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں دے تو ایسے غیر مسلم کے ساتھ ہماری جنگ ہے لیکن مطلق غیر مسلم یعنی ہر غیر مسلم باوجود اس کے کہ اس کا خون ہمارے لیے جائز ہے ہم پھر بھی مستحتاً یہ کام نہیں کرتے اور ماضی میں جہاں یہ کام ہوئے تو وہ انتقاماً ہوئے اور ایک بدلے کے طور پر ہوئے ہیں ایک دفعہ کسی نے یہ اعتراض کیا کہ لاہور میں طالبان کی طرف سے سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملہ کیا گیا حالانکہ وہ تو غیر حربی تھے ہر کافر بھی نہ تھے تو ان پر کیوں حملہ کیا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ غیر حربی ہونے کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف جنگ نہ کرتا ہو اس اصطلاح کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہر وہ کافر جس کا آپ سے کوئی معاہدہ نہ ہو اور وہ آپ کے ذمے میں داخل نہ ہو اسے آپ نے اسلام اور مسلمانوں نے امن نہ دیا ہو تو یہ شخص حربی ہے اسے حربی کہتے ہیں حربی کا مطلب یہ نہیں ہے وہ لازمن ہتھیار ہاتھ میں لے کر آپ سے جنگ کے لیے میدان جنگ میں اتر آیا ہو البتہ سری لنکن ٹیم پر جو حملہ ہوا تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم یہ کام مسلحتا نہیں کرتے اور اگر کبھی کرتے ہیں تو یہ شرن ہمارے لیے جائز ہے کیونکہ یہ نہ تو اہل ذمہ ہیں اور نہ ہی معاہد اور پھر یہ ہمارے ساتھ رہتے بھی نہیں کہ مساحبت کی وجہ سے ہمارے ان سے پھیلی معاہدہ ہو تو نہ ہماری ان سے کوئی مصحبت تھی اور نہ ہی کوئی دوستی لہذا سری لنکن کرکٹ ٹیم پر جو حملہ ہوا تو وہ ایک مسلحت کے پیش نظر کیا گیا پاکستان کے کفر نظام کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا تو ہماری اس بحث سے یقیناً یہ بات واضح ہو گئی کہ سوال میں جو حدیث پیش کی گئی ہے اس میں کون سا کافر مراد ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی طرف سے قیامت کے دن خود انتقام لوں گا تو اس سے مراد وہ کافر ہے جو کہ غیر حربی ہو اور ہمارے ملک میں اسلامی نظام کے ماتح زندگی گزار رہا ہو یعنی ذمہ ہو تو اسے نقصان پہنچانا اور اسے قتل کرنا یقیناً وہ ایک بڑا گناہ ہے حدیث رریف میں آتا ہے کہ من قتل معاہدا لمبا رخ را قتل جو کسی معاہدے کو قتل کرے ایسا معاہدے کہ جس کے ساتھ معاہدہ ہو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اس کی حرمت پر ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا تو یہ ایک نجائز کام ہے